مومن کے گنا معاف ہوتے ہیں تو دیکھو سحران اللہ نبی کریم نے کہا کہ مومن کو اگر بھی اگر چھپتا ہے کی جو تکلیف ہے اس تکلیف کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں چھوٹی بھی اگر کاٹتی ہے چونٹی کے کاٹنے کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف سے ایک مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں جو بڑے بڑے امراض ہیں بڑی بڑی بیماریاں ہیں جو انسان کو بہت ہی زیادہ اس میں تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف میں شریعت نے تصور بیمار کو دیا ہے کہ اس سے تمہارے گناہ معاف ہو رہے ہیں لہٰذا اس سے صبر کرنا اس سے مریض کو ایک اعتماد ملتا ہے ایک حوصلہ ملتا ہے اور مریض یہ سوچتا ہے کہ بیماری میں میں کچھ نہیں ہو بیماری کی حالت میں میں, میں کچھ پا رہا ہوں بیمار رہ کر بھی میں کچھ پا رہا ہوں بیمار رہ کر بھی مجھے کچھ مل رہا ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اندر کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور یہ بیماری کی شفا میں اس چیز کا بہت بڑا یعنی بنیادی کردار ہوتا ہے اس کا اور بیمار ہونے کے ساتھ ہی ہمارے ذہنوں میں سب سے پہلے معمولی سی بیماری ہو ہم سب سے پہلے علاج کرانے کی سوچتے ہیں بہت اچھی بات ہے جیسا کہ بات آئے گی علاج کرانا چاہیے جو بھی بیماری اتاری ہے ہر بیماری کی شفا رکھی اللہ تبارک حدیث بیت ہوا، بیمار کے لیے بھی اس سے بڑا سبق ہے اور ڈاکٹروں کے لیے بھی بڑا سبق ہے بیمار کے لیے سبق یہ ہے کہ بیمار ہر کس شفا سے مایوس نہ ہو اس لیے کہ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں کہ جو لا علاج مریض کو امید دی جا رہی ہے کہ تمہیں شفا مل سکتی ہے مایوس نہ ہونا اور وہی ڈاکٹروں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ کسی بھی بیمار کا علاج کرتے ہیں تم بھی مایوس نہ ہونا کہ ہر بیماری کا علاج اللہ سباروں کو ذرا نے رکھا یہ اور بات ہے کہ علمہ من و علی من علی کہ کسی کو معلوم ہے تو معلوم ہے جس کو نہیں معلوم ہے تو نہیں معلوم ہے آج دنیا جن بیماریوں کو لا علاج سمجھ رہی ہے آج سے سو سال بعد وہ بیماریوں ان بیماریوں کا علاج انسان تلاش کر لے گا آج سے سال سال پہلے ٹی بی جو ہے لا علاج تھا اور آج وہ معمولی جیسے سر درد اور بخار ہے اس کی عزت ہو گئی اس کی ویسے ہی آج کے اندر کوئی لا علاج مند سمجھا جاتا ہے تھرڈ اسٹیج میں ہو اسٹیج میں ہو فورتھ اسٹیج میں ہو لیکن کیا معلوم کہ انسان ترقی کرے گا اور آئندہ سو سال بعد جو یہ تلاش کر لیا جائے گا تو یہ حدیث بڑا حوصلہ دے رہی ہے کہ بیماری اللہ نے دنیا میں, ان میں، موافق دی جائے اگر بیماری دی جائے تو مریض شفایا ہو جائے گا یہ بھی بہت اہم اہم مدعا ہے جو نبی سے بیان کر رہے ہیں کہ آپ ایک تو یہ کہ جو بیماری ہے جس بیماری کی جو دوا ہے وہی دوا دینا ایک تو پہلی بات اور اس سے کہیں اہم بات یہ ہے اس سے کہیں اہم بات یہ ہے کہ دوا جتنی مقدار میں دینی چاہیے اتنی مقدار میں دی جائے بیماری جس دوا کی جس مثار کا تبادر کر رہی ہے اگر دوا اس سے کم دی جائے تو بھی شفا نہیں ملے گی یا بیماری دوا کی جس مثار کا تبادر کر رہی ہے اس سے زیادہ دوا دوا دیں گے اس سے دوسری بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں بیماری جس دوا کی جس مقدار پر تخاثر کرتی ہے دوا اسی مقدار میں دی جائے تبھی بیمار شفایاب ہوگا اسی لیے آپ کریں فائدہ اسی پر دوا اللہ جب دوا بیماری کے موافق دی جائے موافق میں دو پہلو ہے بیماری کے لیے جو دوا ہے وہی دوا دی جائے اور جس مقدار میں دینی چاہیے اس مقدار میں دی جائے سب جو ہے مریض شفایاب ہوگا یہ اہم بات آپ نے سجی سے بتائی اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ مارتی علاج سے پہلے مارتی علاج سے پہلے انسان کا رخ شریعت نے روحانی علاج کی جانب پھیرا ہے کہ انسان بیمار ہونے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی طرف جائے روحانی اسباب کو اپنانے کی سوچیں روحانی اسباب کیسے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرضاکم کمبادا لوگو تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو سی بیماری کا روحانی علاج کہ انسان جب بھی بیمار ہوتا ہے تو انسان کو نیکیاں جو مصیبتوں سے بچاتی ہیں یہ ہاں اصول ہے نیکیاں مصیبتوں سے بچاتی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ سرخا بہت بڑی نیکی ہیں تو وہ سرفا انسان کو بیماری کی مصیبت سے بچاتا ہے لیکن شرط یہ کہ انسان کو ایسا یقین ہو ایسا ایمان ہو ویسا توکل ہو اگر آپ ڈاکٹر کی دوا بھی غیر یقینی کیفیت میں کھائیں گے تو آپ شفایات نہیں ہوں گے اسی طرح سے نسخے پیش کرتا ہے ان نسخوں پر اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اعتماد کے ساتھ توقر کے ساتھ عمل کریں گے آپ کو شفا مل کر رہے گی میں نے کسی موقع پہ سنایا تھا ڈاکٹر عیسر مسوفی سمش کے بڑے بہت ہی مشہور ڈاکٹر تھے ڈاکٹر عیسر مصروفی اور اپنا خود لکھا ہے جی ہاں اور سعودی عرب میں مجلس دعو وغیرہ میں نہ شروع ہوا اور دوسرا عزیزان وغیرہ نے اس کو بیان کیا کہ کینسر جیسے موزی مرض میں مبتلا ہو گئے کینسر جیسے موسی مرد میں مبتلا ہو جو کہ لا علاج مرض اور وہ بھی بالکل آخری اسٹیج کو پہنچا ہوا مرض تھا ان کے ساتھی ڈاکٹروں نے ان کی تشریف کرنے کے بعد مایوسی کا اظہار کیا کہ اب تو تم علاج کی حد سے باہر ہو چکے ہو سا مرسوخی دکھتے ہیں میں کی حدیث میری نظروں سے گزری کہ جا وہ مذاق ان کے سدفا اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو عیسا مرسوخی کہتے ہیں کہ کامل یقین کے ساتھ کامل اعتماد کے ساتھ میں نے اپنی ملکیت میں جتنی چیزیں تھیں اپنے پاس جتنا ماس جتنی دولت جتنا سرمایہ تھا میں نے اپنا سارا سرمایہ ہمارے شہر میں ایک بیوہ رہا کرتی تھی اس کے پاس چھوٹے معصوم یتیم بچے رہتے تھے میں نے اپنا سارا سرمایہ اس بیوہ کو دے دیا ان یتیم بچوں کو دے دیا میں نے یہ کہہ کر کہ میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو ڈاکٹر عیسا مذوقی لکھتے ہیں میں نے اپنی ساری ملکیت کو صدقے میں دے دیا اور جیسے ہی میں نے یہ صدفہ کیا وہاں سے مجھے شفا ملتی گئی ملتی گئی یہاں تک کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ میں پوری طرح سے چفایا ہو گئے یہ ڈاکٹر عیسا مذوقی نے اپنا واقعہ لکھا ہے مجلس ریاض سعودی عرب میں یہ واقعہ چھپا اور جس کو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ڈاکٹر کا واقعہ میں بتایا کرتے تھے کہ ان کا معمول یہ تھا کہ اگر ان کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس جایا کرتے تھے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد ڈاکٹر سے تشدد کرواتے اور ڈاکٹر جو بھی نسخہ لکھتا میڈیکل میں جا کر پوچھتے کہ دوا کی قیمت کیا ہے اور دوا جس قیمت کی ہوتی دوا خریدنے کے بجائے وہ قیمت صدقہ کر دیا کرتے تھے وہ قیمت صدقہ کر دیا کرتے تھے اور شفایاب ہو جایا کرتے تھے تو دیکھو یعنی شفا یابی کا سب سے پہلا اصول شریعت یہ پیش کرتی ہے کہ علاج کے روحانی اسباب کو اپنا اور اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو اسی طرح سے جو روحانی علاج شریعت نے دنیا میں پیش کیے ہیں ان میں سے ایک علاج زمزم کا پانی بھی ہے زمزم کا پانی بھی بہت بڑا علاج ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زمزم, ما زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جاتا ہے وہ مقصد پورا ہوگا علم کے بارے میں آخر بہت سارے مقاصد کو لے کر پیا کرتے تھے عبداللہ اللہ مبارک نے زمزم کا پانی آخرت کی پیاس کی بدلے میں پیا اور حافظ بیماروں کی شفا اس سلسلے میں بے شمار واقعات ہیں میں واقعات, واقعات بتائے بغیر آگے بڑھتا ہوں میں سمجھتا ہوں یہ بات ہے शریعت, کی سلسلے میں ایک اہم قدم یہ بھی شریعت نے اہم اصول نے بھی پیش کیا ہے کہ بیماری کے جو اسباب ہیں ان اسباب پہ روک لگاتی ہے حکیموں کا قول ہے حکیموں کا قول ہے کہ الم انسان کا جو پیٹ ہوتا ہے انسان کا جو میدا ہوتا ہے انسان کا میدا جو ہے یہ بیماریوں کا گھر ہے یہ حکیموں کی بات ہے اور حقیقت میں دیکھا جائے تو انسان کی جتنی بھی بیماریاں ہیں انسان کی بیشتر بیماریوں کا تعلق اس کی فضا سے ہے وقت پہ نہ کھائے کھائے وقت نکال کے کھائے یا ضرورت سے زیادہ کھا لے جو چیزیں اس کی طبیعت سے میل نہیں کھاتی ہیں وہ چیزیں کھا لے بیماری میں اہم ترین فروغ ادا کا ہوتا ہے اسی لیے سرف میں سے کسی نے کہا کہ اللہ تباروں کو تعالیٰ نے پورے علم صرف کو ایک آیت کے اندر جمع کر دیا پورے علم صرف کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر جمع کر دیا وہ آیت کیا ہے وہ کلو شراب والا دوسرے لوگوں کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو کھانے کا حکم ہے انسان نہیں کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا اس لیے کہاؤ وہ کلو مشرف کھاؤ اور پیو لیکن شادی کہہ دیا والا دوسری کو اطراف نہ کرو ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ انسان نہ کھائے تو بھی بیماری اور ضرورت سے زیادہ کھائے تو بھی بیماری اسی لیے بیماریوں کا ایک اہم ترین سبب یہ بتایا گیا ہے کہ انسان پیٹ بھر کھانے کو معمول بنا لے ہمیشہ تینوں اوقات پیٹ بھر کے کھانا حلق تک کھانا یہ بیماری کا اہم ترین سبب ہے یہ دھیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مسمت احمد وغیرہ کی روایت ہے میں ا کہ ابن آدم نے انسان نے اپنے پیٹ سے بدترین برتن کوئی اور برتن نہیں بھرا ہے پیٹ ایک ایسا برتن ہے انسان بہت سارے برتنوں کو بھرتا ہے پانی کے برتنوں کو کھانے کے برتنوں کو اللہ کے نبی جو ہے پیٹ کو برتن سے تشویش دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں ابن آدم نے اپنے پیٹ سے بدترین کسی اور برتن کو نہیں بھرا ہے آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت اس پیٹ بھر کھانے کی کو ختم نہیں کر رہی یہ کب اگر کوئی انسان اس کو معمول بنا لے کبھی کبھی اگر آپ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں تو شریعت اس سے منع نہیں کرتی اور خود آپ نے بھی کھایا ہے مشہور واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ابو راف رضی اللہ عنہ ان کو में میں جو ایک بکری آئی تھی پکا رہے تھے نبی اکریم صلی اللہ وسلم گھر میں داخل رہے تھا ابو راپ ایک کیا پکڑا تو اللہ کے نبی ہدھیے میں بکری آئی تھی بکری بنا رہا ہوں پکا رہا ہوں کہا کہ ابو راپے ایک ہاتھ نکال کے لاؤ ہانڈی میں سے ابو راپے جو ایک ہاتھ لے جاتا تھی اللہ کے نبی کو بکرے کے ہاتھ تک وہ بڑا پسند اللہ کے نبی ایک ہاتھ کھا لیے کہا کہ بورا پہ دوسرا ہاتھ بھی لے کر آؤ دوسرا ہاتھ بھی لے گئے ابو پہ آپ آب دوسرا ہاتھ بھی کھا لیے پھر کہا کہ بورا پہ تیسرا ہاتھ لے کر آؤ ابو رابے کا لگنی بکری کے تو دو ہی ہاتھ ہوتے ہیں کہا ابو رات اگر تم یہ سوال نہ کرتے تو جب جب میرے کہنے پہ واپس جاتے ہو سانڈی میں ایک ایک ہاتھ تمہیں ملتا تھا تم نے سوال کر دیا اور یہ برتن ختم ہو گئی تمہارے سوال اور راوی ویسی پی بھی کہتے ہیں کہ نماز کا وقت ہوا اس کے بعد نماز پڑھ کر آئے پھر لوٹ کر بیٹھے اللہ کو بھی کہا اور گوشت لاؤن ایک نشست میں کتنا گوشت کھائے لیکن ایسا کب ہوا زندگی میں کبھی کبھی ہوا کبھی ہوا بارہا نہیں ہوا ورنہ تو ہمارے نبی کا حال تو یہ تھا ام رضی اللہ نے فرماتی ہے بسا اوقات ایسا ہوتا تین تین دن گزر جاتے تھے اور ہمارا نبی ہمارے گھر میں چولہا نہ کرتا تھا رابی عزیت کہتے میں نے پوچھا کہ مائی پھر سیدا کیا تھی تمہاری کہا کہ پانی اور کھجور اسی پر ہمارا دار ہوا کرتا تھا تو کبھی کبھی تو اللہ کے نبی بھی پیٹ بھر کے کھائے ہیں لیکن ہمیشہ سے پیٹ بھر کر کھانے کو معمول بنانا یہ جو ہے بیماریوں کا ایک اہم ترین سبب ہے جو کہ آج ہماری اور آپ کی صورتحال ہے انسان جب پیٹ بھر کر کھاتا ہے وہ غذا انسان کے اندر سستی پیدا کرتی ہے کاہلی پیدا کرتی ہے اور انسان جب اتنا کھائے کہ تھوڑی بھوک باقی رہتے ہوئے اٹھ جائے ایسا کھانا انسان کے اندر چستی لاتا ہے اور اس کی طبیعت میں پھرتی پیدا کرتا ہے اسی لیے آپ فرماتے ہیں تم یوکن سل بہو آپ نے کہا آدم کے لیے چند رقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھی رکھ سکیں آپ نے کہا کھانا ہی, ہی ہو تو مثالی کھانا یہ ہے کہ اپنے پیٹ کو تین حصوں میں تقسیم کرو ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے حلف تک مت کھاؤ کے سانس لینے کی بھی گنجائش نہ رہے تو دیکھیے یہ اہم ترین سبب ہے اور مسلم شریف میں ایک اور واقعی آتا ہے ایک شخص نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوا کافر تھا نبی کریم صم نے کھانا اس کے سامنے کھانا رکھا خوب کھایا خوب کھایا اور اسی کھانے کے بعد نبی کریم سسم کی دعوت اور آپ کی گفتگو کو سن کر مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہونے کے بعد جب دوسرا کھانے کا آیا, پیش کیا گیا تو تھوڑا کھایا <سؤال> نبی کریم درسن نے کہا المک میروکلوفی نیم واحد ہے کلوفی سماج یا مومن جو ہے ایک آنت بھر کر کھاتا ہے کافر سات آن بھر کر کھاتا ہے انتڑی ہے سات انڑی کھاتا ہے اور آج بھی جدید صرف کہتا ہے کہ بیماری کا اہم ترین سبب جو ہے انسان پیٹ بھر کر جو ہے اور کھانے کو اپنا معمول मामूल یہ بیماریوں کا اہم ترین سبب ہے اسی طرح سے شریعت نے بیماریوں سے بچنے کے سلسلے میں ایک اہم تعلیم یہ بھی دی ہے جس تعلیم کو اپنانے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے وہ ہر پاکی صفائی اور ندافت آپ جانتے ہیں جدید صرف کا یہ طے شدہ فیصلہ کے معاشرے میں بہت سارے امراض بہت ساری بیماریاں جو پھیل رہی ہیں ان کا اہم ترین سبق وہ گندگی ہے وہ نجاست ہے جو گلیوں میں سڑکوں میں چوراہوں میں جا بچا ملتی ہے اس نجاست کی وجہ سے معاشرے میں بہت سارے امراض بہت ساری برائیاں جو ہے عام ہو رہی ہیں نظر ذرا سوچیے کہ آپ جن میں ہم کتنے, کتنے یعنی کتنی چیزیں خریدتے ہیں کتنی چیزیں ہم بیچتے ہیں کاروبار کرتے ہوئے تو ہم جو پیسہ ہمارے ہاتھوں میں آتا ہے جو نوٹ ہمارے ہاتھ میں آتی ہے ذرا سوچیے کہ جس نوٹ کو ہم سامنے والے سے لے رہے ہیں اور جس سکے کو ہم سامنے والے سے لے رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ یہ نوٹ کیسے کیسے لوگوں کے ہاتھ سے رو کر نہیں آئی ہوگی اس کو ہو سکتا ہے کسی جزامی نے بھی پکڑا ہو جسے گوڑ کی بیماری ہو تو اس نے بھی پکڑا ہو اس نوٹ کو کسی ڈھیر نے بھی پکڑا ہو جس کے ساتھ پاس پاکی صفائی کا کوئی نہیں کسی بچے نے پکڑا ہو کتنی نجاستے اس نوٹ میں رہتی ہے اور کتنی نجاست اس سکے میں ہوتی ہے ذرا سوچیے ہم بس چڑھتے ہیں اور بسوں میں جو ہے ہم بس یعنی بس کی کسی ستور وغیرہ کو ہم پائپ وغیرہ کو تھانپتے ذرا سوچیے کیسے کیسے لوگوں نے اس پائپ کو نہیں پکڑا ہوگا اگر ہم ہاتھ دھوئے بغیر اسی سے کوئی چیز کھاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے یہ نجاست ہمارے پیٹ میں جاتی ہے اور بہت سارے امراض کا سبب بنتی ہے اس لیے آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امور فطرت میں سے جو دس امور فطرت ہیں ان میں سے ایک آپ نے کہا غسل البرا جن غسل البرا جن انگلوں کے جوڑ جو جو ہیں ہاتھ کی انگلیوں کے ان کو دھونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کا اہم ترین تقادہ کرار دیا تک ہم سوچتے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات ہاتھ کو دھونا ہاتھ کی انگلیوں انگلیوں کے جو, جو جوڑ ہیں ان کو دھونا اللہ کے نبی اس کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں کہ اس کو آپ نے عمور فطرت میں سے قرار دیا اور عمور فطرت کے کی مانی کہنا چاہتے ہی ہیں عمر فطرت کے معنی یہ کہ ان باتوں پر پچھلے تمام پیغمبرمل کرتے رہے پچھلی شریعتوں میں بھی ان کا حکم رہا تو پچھلی شریعتوں میں بھی ہاتھ دھونے اور خصوصاً انگلوں کے جو, جو جوڑ ہیں ان کو دھونے کا حکم رہا کیوں انگلوں के جو جوڑ ہے मैल کچل اس میں بیٹھ جاتا ہے محل उसमें اس میں بیٹھ جاتا ہے इंसान بات انسان ہاتھ دھو بھی دے اس میں جو ہے میل کچیل نکلتا نہیں اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ دھونا پڑتا ہے نکالنا پڑتا ہے تو اور ہم نے سنا ہے امریکہ میں ہمیں ڈاکٹر حسین صاحب رہتے آیا تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت امریکہ وغیرہ میں ڈاکٹروں کا یہ ریسرچ ہے یہ ستیشت ہے کہ امراض کا اہم ترین سبب یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں میں اپنے نزس اور گندے ہاتھوں سے بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں نتیجے میں غذا کے راستے سے نجاست انسان کے پیٹ میں جاتی ہے بہت سارا سرو بنتی ہے اسی لیے امریکہ میں جا بجا گا گاڑیوں پر دیواروں پر اسٹیکرس لگے رہتے ہیں لوگوں اپنے ہاتھ صاف رکھو اپنے ہاتھ صاف رکھو آج جدید صرف جس چیز کو ریسرچ اور تحقیق کے نام پہ پیش کر رہا ہے ہمارے محمد نے چودہ سو سال میں اسے باتیں پیش کر دی ہیں تو نزافت کی جو تعلیم دی دیکھو آپ نے کہا لوگوں ٹہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو ٹہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرو نے کہا بھلے سے وہ کتنا بڑا تالاب کیوں نہ ہو کوئی شخص یہ سوچ کر اتنے بڑے تالاب میں میں نے اکیلے کے پیشاب پر کیا اثر ہوگا نہیں کر سکتا شریعت نے منع کیا ہے یہ شخص کے پیشاب کرنے سے پانی نتیج تو نہیں ہوگا گندا تو نہیں ہوگا لیکن گدا ضرور ہوگا گندا ضرور گندا نہیں ہوگا مگر مگر گدلا ضرور ہوگا پانی پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے وباؤں سے بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پانی جہاں بھی پہلا پانی ہے وہ چاہے کتنی مقدار میں کیوں نہ ہو کوئی شخص اس میں نجاست نہ ڈالے کوئی شخص اس میں جو ہے پیشاب نہ کرے تو نظافت کی جو تعلیم شریعت نے دی ہے تو شطر ایمان جو کہا ہے باقی صفائی آدھا ایمان ہے تو حقیقت میں اس تعلیم میں بہت سارے بیماریوں کی شفا ہے اسی طرح شریعت نے بیماریوں سے بچنے کے لیے جو اصول پیش کیے ہیں ان میں اصول شریعت نے یہ بھی پیش کیا کہ جہاں وبائیں پھیلی ہوئی ہوں کوئی وبائی مرض ہو کسی علاقے میں کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو شریعت نے تعلیم دی ہے کہ جس بستی میں وبا پھیلی ہوئی ہے وبا کے پھیل جانے کے بعد اس بستی کا اور اس علاقے کا کوئی شخص دوسری بستی اور دوسرے علاقے کو نہ جائے اور جو دوسرے علاقے کا کوئی شخص ہے وہ اس بستی کے اندر نہ جائے ہمارے فاروق رضی اللہ اپنے دور خلاور میں جب وہ شام جا رہے تھے تو شام کا مشہور شہر کا عمواز عمواز میں جو फैल गई थी تھی جسے की बीमारी कहते हैं ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب وہ شہر میں داخل ہونا چاہ رہے تھے صحابہ اکرام ازمان ال نے بتایا کہ امواس میں پڑے پھیلا ہوا ہے حضرت عمر نے مشورہ کیا مددات مشورے آئے حضرت اللہ نے یہ طے نہیں ہوں گے حضرت عبد داخل نہ ہو حضرت عمر اس کی وجہ سے جو ہے واپس چلے گئے داخل نہیں ہوئے اور آپ نے جو لوگ بستی میں رہ جاتے ہیں ان سے فرمایا ہے کہ وہاں صبر کے ساتھ رہنا جو لوگ اس بستی میں انہیں صبر کے ساتھ رہنا اور آپ نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اگر کوئی شخص تاؤن اور پلے جیسی وباؤں کا شکار ہو کر مرتا ہے تو اللہ کے نبی نے اس کو شہادت کے روپے کی خوشخبری سنائی ہے یہ شہادت کی موت مر رہا ہے اور ایسے شخص کو جو شہادت ملے گی اس سے کیا ہوگا لوگوں کو حوصلہ ملے گا بستی میں رہنے والے جہاں کی وبا پھیلی ہوئی ان کو ایک حوصلہ دے رہے ہیں اللہ کے نبی کہ پورے صبر کے ساتھ رہو بھلے سے اگر تم مر بھی گئے تو اللہ سوارکاد کے پاس تمہاری یہ موت جو ہے شہادت کی موت کرا پائے گی تو کچھ اسباب تھے کچھ ایسے وسائل تھے جن کو اپنانے سے انسان بیماریوں سے ہی بچ سکتا ہے کچھ باتیں ایسی کچھ علاج ایسے انسان, انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے بھی شریعت نے بہت سارے علاج بتائے اور یہی موضوع شریعت نے جو علاج بتائے بیماریوں کے یہ تو بے شمار ہے لاتے داد ہے کچھ باتیں میں پیش کر اپنے پیش کر کے اپنے گفتوں کو ختم کرتا ہوں سب سے مشہور بیماری جو آتی ہے وہ ہے بخار کی بیماری انسان بخار میں مبتلا ہوتا ہے حدیث میں روی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کے جہاں بہت سارے علاج بتائے وہاں ایک علاج جو ہے ٹھنڈے پانی سے وصول کرنے کو بھی بتائے بخاری شریف کی روایت ہے کہ اب ردوا بلا کہ بخار جب آ بخار میں مبتلا ہو جاؤ تو ٹھنڈے پانی سے جو ہے وصول کر لینا ٹھنڈے پانی سے نہا لینا بھگو ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے یہ حدیث پڑھ لی اور بخار آنے کے ساتھ جا کے پانی نہا دیے آپ ایسا حقیقت نہیں کرنا حدیثوں کو سمجھنے کا طریقہ بھی ہوتا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات احادیث اور بات فرامین ایسے تھے آپ کی اکثر اکثر نہیں اصل یہ ہے کہ آپ کا ہر حکم ساری انسانیت کے لیے ساری بستیوں کے لیے سارے ممالک کے لیے لیکن بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کوئی حدیث ایسی ہوتی تھی آپ کا کوئی فرمان آپ کی کوئی تعلیم جو کسی علاقے والوں کے ساتھ خاص ہوتی تھی مجال کے طور پر آپ نے قضائے حاجت کے آداب پتاتے میں فرمایا کہ لوگوں جب قضائے حاجت کے لئے جاؤ تو لا تستقبلو القبلة ولا تستدبرو گا قبلے کے سمت اپنا رخ بھی مت کرو قبلے کے سمت اپنی پیس بھی مت کرو ولیکن شرقو او غربو لیکن لوگوں قضائے حاجت کرنے جاؤ تو مغرب اور مشرف کے سمت بیٹھو مغرب کے سمت رخ کر لو یا آپ بتاؤ اگر یہاں ہندوستان میں کوئی مشرق اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے شر رکھو اور غرض رکھو مشرق اور مغرب کی سم بیٹھو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اگر کوئی مشرق اور مغرب کی سندھ بیٹھے گا تو کیا ہوگا ہو جائے گا یا تو قبلے کی جنب رخ ہوگا یا قبلے کی جانب سے پیٹ ہوگی اسی سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا معلوم ہوا کہ ولا کے شرکو اور جو حکم ہے اس کے مخاطب کون ہے اہل مدینہ ہیں اور وہ لوگ ہیں جن کا قبلہ جو ہے شمال میں یا جنوب میں پڑتا تھا اہل مدینہ مخاطب تھے جن کا ببلا جنوب میں پڑتا تھا انہیں اگر فضائے آزاد کے بعد قبلہ روح ہونے سے بچنا ہے تو انہیں مشرق اور مغرب کے سندھ بیٹھ پڑتا تھا تو نبی ترین سسن کی بات آجیے بتاتے ہیں کہ حجاز کا جو علاقہ ہے مکہ مدینہ کا جو علاقہ ہے مکہ مدینہ کا علاقہ یہ سخت گرم علاقہ اور گرم علاقے میں آنے والی بخار کا بہترین علاج کہتے ہیں کہ جو ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور دوسرے علاقوں میں بھی دوسرے علاقوں میں بھی بعض خاص حالات میں ڈاکٹر اس کو مانتے ہیں یعنی اصل یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ منینے والوں کے لیے یا ایسے علاقے جہاں کے عموماً اکثر موسم گرم رہتے ہیں وہاں کے علاقوں کے لیے لیکن دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی خاص حالات میں اور خاص موسموں میں ڈاکٹرس کی اجازت دیتے ہیں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بنایا ہے افرتوا فلما یہ بھی صرف کا مسلمہ اصول ہے اور مشہور جو یونانی طبیب گزرائے دنیا کا ایک تو علاج یہ ہوا اسی طرح سے نبی قریب سرسم کے زمانے میں جو علاج تھے ان میں ایک علاج جو ہے پشنا لگوانے کا بھی تھا جسے ہجامہ کہا جاتا تھا احتجام کہا جاتا تھا ہجامہ کسے کہتے ہیں کہ انسان کے بدن سے فاسد مادے کو نکالنا انسان کے بدن سے فاسد خون کو نکالنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ علاج بہت عام تھا اور بہت ہی آسان طریقۂ علاج ہیں کہ انسان کو کوئی بھی تکلیف ہو کوئی بھی مرض ہو حتہ کہ آج پچھنے سے پچنے کے ذریعے سے جو ہے بی پی کا علاج کیا جاتا ہے شوگر کا علاج کیا جاتا ہے ہارٹ اٹیک کا علاج کیا جاتا ہے جو لوگ اس کے ماہر وہ بتاتے ہیں کہ کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اس طریقے اس طریقے علاج میں نہ ہو ہاں یہ اور بات ہے کہ کس بیماری کے لیے کس مقام پہ پچھنا لگا یہی اصل جاننا ہے سر درد ہو تو اس کے لیے کہاں پشنا لگانا چاہیے ہڈیوں میں درد ہو تو کہاں پشنا لگانا چاہیے پیٹ کا درد ہو تو کہاں پشنا لگانا چاہیے بی پی ہو تو کہاں پشنا لگانا چاہیے یہ جو اس کا ماہر ہے وہی جانتا ہے سمجھ یہ کامیاب طریقہ علاج تھا جس میں انسان کے بدن سے فافک خون کو جو ہے نکالا جاتا ہے فافک خون کو نکالا جاتا ہے اور اس سے شفا مل جاتی ہے اور مرے ساتھی جو قانون کے رہنے والے ان کا اپنا تجربہ ہے کہ کئی سال کا درد سر جو کبھی ڈاکٹروں کی دوائی کھا کھا کے تھک گئے تھے اور انہیں شپایا بھی نہیں ہوئی انہوں نے پسنا لگایا پسنا لگوانے کے ساتھ یہ درد سر ان کو ختم ہو گیا تو یہ وہ علاج ہے جس علاج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنایا اور بہت آسان ہے یہ طریقہ بھی بہت آسان ہے اس میں سب سے اہم یہی بات ہے یہ جاننا کہ کس بیماری کے لیے کہاں پچھنا لگوانا چاہیے اور شاید انشاءاللہ شاء تعالیٰ مستقبل میں ایسا کوئی دوسرا پروگرام رکھا جائے جس میں پریکٹیکلی آپ کو جو چیز کر کے دکھائے گی دکھائی جائے گی اور ایسے کچھ ماہرین انشاءاللہ شاء تعالیٰ بلائے جائیں گے جس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ پچھنا جو ہے کیسے لگایا جاتا ہے فاصل خون جو ہے کیسے لگایا جاتا ہے واقع جن لوگوں نے پچنا لگوایا وہ بتاتے ہیں کی طبیعت پوری طرح سے ہلکی ہو جاتی ہے حفاظت اور نکل جانے کی وجہ سے عموماً زیادہ تر جو ہے سب پہ پشنا لگوایا جاتا ہے انسان کے دماغ جو فرش ہو جاتا ہے پشنا لگوانے سے تو اور حدیث میں اس کی بھی تعلیم ملتی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ پشنا لگوانا ہو تو عربی مہینے کی سترہ انیس اور اکیس تاریخ کو لگاؤ یہ بھی آپ نے تعلیم دی ہے عربی تاریخ کے اعتبار سے عربی مہینے کی سترہ انیس اور اکیس کو پشنا لگواؤ اس کی حکمت جو ہے اور جدید معلوم جی نہیں کہا کہ یہ جو سترہ اور انیس اکیس تاریخ ہے ظاہر بات کے کہ چودہ تاریخ جو ہے چودہ تاریخ کو چاند منور ہوتا ہے چاند سب سے زیادہ جو منور ہوتا ہے روشن ہوتا ہے یہ مہینے کے وسط میں اور مہینے کے درمیان میں مہینے کے شروع میں اور مہینے کے آخر میں چاند بہت تاریخ رہتا ہے اس میں روشنی کم رہتی ہے چھوٹا چھوٹا ہوتے ہوتے بڑا ہوتا ہے چودہ کو مکمل ہوتا ہے پھر چودہ کے بعد دھیرے دھیرے چودہ کے بعد دھیرے دھیرے گھٹتا جاتا ہے تو مہینے کا جو درمیانی عشرہ ہے بتایا جاتا ہے کہ چاند بھرے واقعی سب سے زیادہ روشن مہینے کے درمیانی عشرے میں ہوتا ہے اور چاند جب روشن رہتا ہے تو انسان کے بدن میں جو خون ہوتا ہے اس میں حیجان کی تیبیت ہوتی ہے. اس میں جوش رہتا ہے چاند کی روشنی کی وجہ سے انسان کے خون میں ایک جوش ہوتا ہے پہجان کی کیفیت ہوتی ہے اور اس کیفیت میں جب انسان پچنا لگاتا ہے تو اس کے جسم میں جو حاضر مارتے ہیں وہ آسانی سے نکل کے آتے ہیں جدید جس کی تحقیق ہے کٹن زمانے میں بس یہ تھا کہ در مہینے کے درمیان میں جو ہے پشنا لگواؤ اور جدید تحدید نے اس کی یہ قلت معلوم کی کہ چاند کے روشن اور منور رہنے کی وجہ سے انسانی بدن میں حیجان کی کیفیت ہوتی ہے اور یہ کیفیت انسان کے بدن کے جو فاضل ماتے ہوتے ہیں فاضل رتوبات ہوتی ہیں ان کو نکالنے میں کافی معاون اور, اور ممک ثابت ہوتی ہیں اور ایسے میں پشنا لگوانا جو ہے انسان کے لیے بہت زیادہ شفایاتی کا جو ہے باعث ہوتا ہے پھر بھی جو ہے اسی طرح ایک اور علاج جو ہری में میں जाता جاتا تھا وہ ہے داغنے کا علاج داغنے کا علاج جسے القئی کہا جاتا ہے آپ سب نے فرمایا کہ اگر کسی چیز میں شفا ہے کسی چیز میں اگر شفا ہے تو پشنا لگوانے میں ہے یا شہد میں ہے یا گابنے میں ہے پھر آپ نے کہا وہ انہا امتی حامل گئی لیکن میں اپنی امت کو داغنے کا علاج کرنے سے منع کرتا ہوں قدیم ترین کا علاج مشہور تھا آخر روز علاج کوئی بھی کوئی بھی بیماری ہو مختلف آپ نے تجربے کر لی ہو مختلف علاج آپ نے اپنا ہو شفایا بھی نہ ہو رہی ہو شفایا بھی نہ ہو رہی ہو تو آخری علاج جو ہے داغنے کا ہوتا تھا اور داغنے سے انسان کو اکثر شفایابی مل جایا کرتی تھی آپ نے کہا کہ داغنے میں شفا ضرور ہے لیکن میں اپنی امت کو اس داغنے کے علاج سے منع کرتا ہوں ایک طرف تو آپ نے منع کیا اور دوسری طرف آپ دیکھیں گے تعالیٰ رضوت میں جب وہ زخمی ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کا علاج کرنے کا حکم دیا اسی طرح سے ایک اور چابی بن دن رضی اللہ تعالیٰ بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی حکم دیا کہ ایک ڈاکٹر کا اس کے بعد جانے کا حکم دیا اور کہاں کے جاؤ داغنے کا علاج کر لو ایک طرف ممانات ہے اور ایک طرف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں تو اہل دونوں حدیثوں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ داخنے کے علاج میں بڑی تکلیف ہوتی بڑی تکلیف ہوتی اس لیے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے ہی مرحلے میں اس تکلیف سے علاج کو اپنانے کے بجائے دوسرے علاج کو آپنا پہلے ممکن ہے اس میں شفا یابی ہو جائے اسی لیے کہا میں اپنی امت کو داغنے کے علاج سے منا کرتا ہوں اگر اور سارے علاج آپ نے آزما لیے اور شفا یابی نہیں ہوئی تو آخر میں اجازت ہے آپ یہ داغنے کا علاج کر سکتے ہیں تو ہوا کراہٹ کے ساتھ یہ کئی والا علاج جو ہے جائز ہے یہ بھی قدیم طریقہ علاج تھا اور علاج کے سلسلے میں جو سب سے اہم اور سب سے مشہور بات ہے جو ہر پرسوں جانتا ہے آیتیں بھی دلاوت کی گئی شہد ہے شہر کے سلسلے میں نبی اللہ قرآن نے بھی کافی شفا ایک ساری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر اپنے بھائی کے بارے میں کہا کہ ہمارے بھائی کو پیٹ میں درد ہوتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے نبی کریم وسلم نے کہا کہ جاؤ شہد پلاؤ شہد پلائی انہوں نے اور آگے کہا کہ لاکری بھی نہیں کم نہیں ہوا آپ نے کہا کہ اللہ, اللہ تعالیٰ کا فرمان سچا ہے تمہارے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے سابق نے پلا ہے اور افاقہ نہیں ہوا آگے کہا پھر ایبابا نہیں آپ نے کہا سر بتنوا اللہ کا فرمان سچا ہے تمہارے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے پھر آپ نے ایک آڈر پلا تین مرتبے پلانے کے بعد شپایا بھی مل گئی مطلب یہ تھا کہ اس پیٹ درد کے لیے جس مقدار میں شہد پینا تھا اس مقدار میں نہیں پی رہے تھے اسی لیے جب تین دن پی لیے تو وہ مقدار مل گئی اور شپایا بھی مل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا یہی مقصد تھا کہ صدق اللہ, و و اللہ کا فرمان سچ ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ چھوٹا ہے اور شہد کے سلسلے میں تو مجھے کچھ کہنا نہیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ آج سبحان اللہ آج بھی شہد کو کتنے امراض اور کتنی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے شریعت نے آ, علاج کی جو کر کے الحاق پر سودا بھی ہے جسے کرون جی کہا جاتا ہے کرون جی کے سلسلے میں بھی شریعت نے فرمایا کہ یہ ہر بیماری کی شفائے سوائے ماں کی ہر بیماری کی شوا اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے سوا ہے موب کے شرط یہ ہے کہ آپ اس کو جس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے اس طریقے سے استعمال کریں قدیم زمانے کے جو بھی ہمارے حکیم گزرے حکمراں گزرے ہیں وہ کامیاب علاج کیا کرتے تھے اور ان کے علاج کا لازمی منصور ہوتی تھی یہ دو چیزیں ایک تو شہد اور دوسرا جو ہے حقبت اور اسی طرح شریعت میں پیٹ کا جو درد ہوتا ہے پیٹ کا درد ہاتھنے کی خرابی وغیرہ اس کے لیے علاج شریعت نے جو ہے اونٹ کے پیشاب کو بھی بتایا ہے اونٹ کا پیشاب جو ہے اور آج جدید صرف اس کو مانتی ہے اونٹ کا پیشاب جو بھی جانور ماقول لہن ہے جس جانور کا بھی گوشت کھایا جاتا ہے ماکول لہن جانور کا پیشاب پاک ہے معقول رضحان جانور کا پیشاب جو ہے پاک ہے وہ شراہان ندیف نہیں ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ پکریوں کے باندھنے کی جگہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں آپ نے کہا کہ جو نماز پڑھو آپ چاہتے ہیں جہاں بکریاں باندھی جاتی ہیں وہاں تک ان کا پیشاب ہوتا ہے پیشاب جذب ہو کے رہتا ہے اور مہنگیاں سب رہتی ہیں تو جو بھی معقول ر جانور ہے اس کا پیشاب شرحان پاک ہے راجے کو ہی ہے اسی لیے آپ نے آج کے زمانے میں قبیلے عقل اور رائنا کے ساتھ افراد کا ایک وقت آیا تھا مدینے میں آنے کے بعد انہیں پیٹ میں درد کی شکایت ہوئی تھی تو آپ نے ان سے کہا تھا کہ جاؤ واقعے کے اونٹ ہیں ان کا دودھ غذا کے طور پہ پینا اور ان کا پیشاب دوا کے طور پہ پینا گئے پینے لگے گئے اور معلوم ہو تو آپ ستم نے پیشا کیا اور پکڑ کے لائے گئے سزا دی تھی تو اونٹ کے پیشاب کو بھی نبی کریم وسلم نے پیٹ کے بہت سارے امراض کے لیے جواب بتایا یہ کچھ بات تھیں جو میں نے آج کے خطاب میں آپ ہاں کے سامنے رکھنی چاہیے آپ اگر آپ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بے شمار بے شمار علاج پیش کیے بخاری اور میں اللہ قیم کی, کی پانچویں پڑھے پوری دل جو ہے, اسی پر ہے اللہ قیم نے سینکڑوں امراض سینکڑوں بیماریوں ذکر کیے اور سینکڑوں بیماریوں کے لیے حادث میں جو علاج ہیں سینکڑوں علاج نے تو لہذا ہم جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف روحانی ڈاکٹر نہ تھے آپ جسمانی ڈاکٹر تھے آپ جسمانی ڈاکٹر بھی تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں صرف روح کی شفا نہ تھی آپ کی تعلیمات میں انسانی اسلام کی بھی شفا تھی رب العالمین سے دعا ہے کہ پرور ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استف کے اہم ترین پہلو کو دنیا کے سامنے کما اور پیش کرنے کی توقع کر فرمائے عامي وآخر دعوانا ان لله رب العالمين